بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم الدرس 34 عشر 13 सबक الحسن حسن یا استاد اے استاد لم افہم درس الام سے جیدا میں کل کا سبق اچھی طرح نہیں سمجھا المدرس اقراه مره اخرى اسے دوسری دفعہ پڑھیے اسے دوسری مرتبہ پڑھو تفهمه ہو شاء الله تم سمجھ جاؤ گے اسے انشاءاللہ خذوا دفاتركم اپنی کاپیاں پکڑ لو یا خذ الطلاب دفاترهم طلبہ اپنی کاپیاں پکڑتے ہیں لم اجد دفتری یا استاد مجھے اپنی کاپی نہیں ملی ہے استاد ابحس جیدن ہو انشاء اللہ اچھی طرح تلاش کرو تم اس کو پالو گے انشاء اللہ یعنی وہ تمہیں مل جائے گی وہ زرد ٹائٹل والی ہے علیہسا کا کیا اسی طرح نہیں کیا ایسا ہی نہیں ہے بلا جی ہاں کیوں نہیں ہاں ہوا یہ ہے وہ بل باب رجل خلا علی کہتا ہے دروازے پہ ایک آدمی ہے یریید و ادخلا جو اندر آنا چاہتا ہے المدرسو وہ داخل ہو جائے, جائے جامعہ آدمی آ کہتا ہے کہ میں مریضوں کا دیکھ بھال کرنے والا ہوں فی جامع جامعہ کے ہاسپٹل میں میل نرس کو کہتے ہیں ارید ان آخ اللہ جد ادا لطیمی میں چاہتا ہوں کہ نئے طلبا کو لے جاؤں لطا تعیمی انجیکشن لگانے کے لیے کسی وبائی مرض سے محفوظ ہونے رہنے رکھنے کے لیے جو انجیکشن لگایا جاتا ہے بچانے کے لیے تطعیم اس کو کہتے ہیں تاکہ وہ بیماری آگے نہ پھیلے متعدی نہ ہو خود ہوم آپ ان کو لے جائیے ملا کے پڑیں گے ریاض حبت ال جدوشف نئے طلب چاہیے کہ چلے جائیں نئے طلبہ ہاسپٹل کی طرف ابا محاورہ کرشمہ کریں گے نئے طلبہ کو ہسپتال چلے جانا چاہیے والیجئوا بعد التطعيم اور انجیکشن لگوانے کے بعد انہیں واپس آ جانا چاہیے یہ چاہیے کہ وہ واپس اجائیں انجیکشن لگوانے کے بعد یخرج الطلاب تربہ نکلتے ہیں یخرج الطلاب الجدد نئے طلبہ نکلتے ہیں وہ ہم اور وہ تین ہیں اسمعوا یا اخوانو اے بھائیو سنو سیزور المعهد غدن وفد من احدى جامعات نجیرییا سیزور المعهد انسٹیٹیوٹ کی وزٹ کرے گا غدن کل انسٹیٹیوٹ کو دیکھنے کے لیے کل آئے گا وفدن ایک وفد ڈیلیگیشن جامعاتی نائجیریا نائجیریا کی کسی یونیورسٹی کا نائجیریا کی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی کا وفد کل انسٹیٹیوٹ کو دیکھنے کے لیے آئے گا فلا فلاح احدال ولا تو کوئی کوئی طالب علم غائب نہ ہو غیر حاضر نہ ہو اور نہ ہی وہ لیٹ آئے ولی بس کلو طالب البن اور چاہیے کہ پہننے ہر طالب علم خوبصورت لباس اور ہر طالب علم خوبصورت لباس پہن کر آئے لے نقر اب ہمیں چاہیے کہ ہم سبق پڑھے تا آدنان, ادنان او وقت بحاد علا اور اس آیت کو بورڈ پر لکھو ادنان لیک تب علی خطہ من خطی علی چاہیے کہ لکھے علی تو یقیناً اس کا خط میرے خط سے زیادہ خوبصورت ہے المدرس و استاد اکتب یا علی، اے علی تم لکھو فراغی ہی من لکھنے سے فارغ ہونے کے بعد من میرا جب وہ یعنی علی کے اس کے فارغ ہونے کے بعد لکھائی سے یعنی علی جب لکھنے سے فارغ ہو جاتا ہے تو استاد کیا کہتا ہے من احا کون اس کو پڑھے گا لیکرا محمد فن کار ان سوتن جمیلن چاہیے کہ پڑھے اس کو یعنی اس آیت کو اس جملے کو جو بھی لکھا ہوا ہے بورڈ پر جس طرح آگے آیت آ رہی ہے منع کریں کہ اس آیت کو پڑھے محمد فینا کار ان سوتن جمیلن تو یقیناً وہ خوبصورت آواز والا کاری ہے بہادر استے عادتی والی اعدب اللہ شیطان الرجیم اور بسم اللہ رہی پڑھنے کے بعد استعادہ اعدب اللہ پڑھنا اور بسملہ بسم اللہ پڑھنا کلین ضرور انسان اللہ تعامی ہی تو چاہیے کہ دیکھے انسان غور کرے انسان اپنے کھانے پہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے یعنی اس پہ غور کرے یا استاد ارید ان اخرجا استاد میں باہر جانا چاہتا ہوں لا سبق کے دوران میں کوئی باہر نہ نکلے وار اصاہ وارا زبیر سر کو پکڑ کے یہ لفظ دہراتا ہے ہائے میرا سر ہائے میرا سر وار اصاہ وارا اصاہ یہ ہو وہ ضمیر نہیں ہے بلکہ ہو یہاں وقف کر کے پڑیں گے وارا اصاہ وارا اسلام کہتے آہ پریشانی یا افسوس کے اظہار کے لیے ہم آہ کہتے ہیں تو اسا ہو آہ یہاں پریشانی کے لیے ہے اے سر اے سر ہائے میرا سر ہائے میرا سر اس مانا میں یہ لفظ استعمال ہوگا ماں کا یا زبیر اے زبیرت میں کیا ہو گیا ہے بھی سدا ان شدید ان مجھے شدید سر درد ہے آہ آہ آہ آہ, ہی آہ لکھا ہوا ہے ادحب المستفا ہاسپٹل جاؤ والی آح دو زما لا اور چاہیے کہ جائے تمہارے ساتھ تمہارا کوئی کلاس فیلو پھر سکا ہاسٹل میں یعنی ہاسٹل میں جو تمہارا روم فیلو ہے فسکنی زمین کا معنی ہوتا ہے کلیگ فیلو تو زوما لائکا فسکنی ہاسٹل میں اب روم میٹ کے معنی میں استعمال ہوگا تمہارے ساتھ تمہارا کو روم میٹ جائے فل یذھب مای ادنان زبیر کہتا ہے تو چاہیے کہ جائے میرے ساتھ ادنان یعنی ادنان کو میرے ساتھ جانا چاہیے عجیب ان الاسئلہ الاتیہ آنے والے سوالات کا جواب دیجیے لیمادا جاء الممرض الالفصل ممرد مریضوں کا دیکھ پھال کرنے والا میل سٹاف ہسپیٹل کا کلاس کی طرف کیوں آیا جاء لیأخذ الطلاب الجددہ الى المستشفى لتطعیم من این یعت الوفد الى الماہدی انسٹیٹوٹ میں وف... وفد کہاں سے آ رہا ہے کس جگہ کا وفد آ رہا ہے یعت الوفد الى الماہدی من احدا جامعاتی نجیریا من الذي یکتب من اللذی کتب الآیت علی السبورتی ومن اللذی قرآہا وہ کون ہے جس نے بورڈ پہ آیت لکھی اور وہ کون ہے جس نے وہ پڑھی یعنی یا اسے پڑھا کس نے آیت کو بورڈ پر لکھا اور کس نے پڑھا کتبل آیت البورتی علی, علی جن یا کہیں گے علی کتبل آیت البورتی محمد ہوا لاد ہی لام الملی لل میں جو لامز لی ہے لام امر کہلاتا ہے تدقرو الفیل مداری و تجزم ہو فیل مدارے پہ داخل ہوتا ہے یعنی اس سے پہلے استعمال ہوتا ہے اور اس کو حالت جزب میں لے جاتا ہے اور, اور متکلمی یہ داخل ہوتا ہے, لامزر لی امر داخل ہوتا ہے فعل الغ پر اور فعل متکل پر نہ وہ جیسا کہ لیا جلس کلو طالب الفی مکانی چاہیے کہ ہر طالب اپنی جگہ ہمیں بیٹھا رہے یا لینا جلس چاہیے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھے اکٹھے بیٹھے ہمیں اکٹھے بیٹھنا چاہیے لام الامر لام الامر مکسوره امر مکسور ہوتا ہے اس کے نیچے زیر आती है کسرہ اتا ہے فتسکن بعد الواو والفاء و ثم وتسكن اور سے ساکن کر دیا جاتا ہے واو کے بعد اور فا کے بعد اور ثم کے بعد اس کی مثالیں اگے آ رہی ہیں استخرج ما في الدرس من امثله لام الامر جو سبق میں لام امر کی مثالیں ہیں وہ باہر نکالئیے ليزحب الطلاب ملake پڑھیں گے لیذهب الطلاب اسی طرح اس سے اوپر لی یذھل لی یذھب اطلاب الجدد الى المستشفى اس کے بعد ہے ولیرجئ یہ بھی اصل میں تھا وا لیرجئ اگے ہے ولیلبس پھر ہے لنقرا پھر ہے لیکتب پھر ہے لیکراھا اور آخر میں ہے ول یذھب اور فل یذھب تمرین رقم 2 مشق نمبر 2 عین لام الامر لام امر کو متعین کیجیے فیما یاتی ان جملوں میں جو نیچے رہے ہیں وضع بتاہ بالشکل اور اسے شکل سے ضبط کیجئے یعنی اس پہ حرکات لگائیے لیا ابو ملا کے پڑھیں گے ہی نئے طلبہ کو پرنسپل کے پاس جانا چاہیے ولیرج اباد مقابلتی ہی اور چاہیے کہ وہ واپس لوٹ آئیں اس سے ملاقات کے بعد اللہ ابل چاہیے کہ لکھیں طلبہ جوابات نیلی یا کالی سیاہی سے چاہیے کہ ہم جائیں لائبریری ہمیں لائبریری جانا چاہیے ول نہ قرآہ خفا و المجَ اور چاہیے کہ ہم پڑھیں اخبارات اور رسالے لقر اکلطالب حادت درسا ول یختب ہو ہر طالب علم کو یہ سبق پڑھنا چاہیے اور اسے لکھنا چاہیے لیو سعد اللہ جد ادا لیو شاعد اللہ چاہیے کہ پرانے طلبا نئے طلبا کی مدد کریں لیاب کا کل واحد ان کی مکانی چاہیے کہ رہے ہر ایک اپنی جگہ میں ہر ایک اپنی جگہ پہ ہی رہے لنجلس چاہیے کہ ہم اب باغ میں بیٹھے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد جائیں ادخل لام المری الفالآ تھی نیچے آنے والے فیلوں پر لام امر داخل کیجیے وزب تحاب شکلی اور اسے اور اس پہ حرکات لگائیے وزبط یا ورژبت یاز بت اور دونوں طرح استعمال ہوتا ہے ہا ٹھیک ہے اور ہا استعمال کرنا نام دو ساکن اکٹھے ہوئے حلیف گر گیا کلت گر جائے گا لینسا ندعو سے لندعو یقرعو و یکتبو لیقرع و ليکتب یرقعو و یسجدو لیرقع و ليسجد نجلسو هنا و نقرعو القرآن لنجلسو هنا و نقرع القرآن یمشی لیمشی حرف عدد کر جائے گا یقولو سے پہلے لامز لی آیا ہو گیا لیقول دو ساکنہ کٹے ہوئے واہو کو گرا دیا گیا لیقول یبیعو سے اسی طرح لیبع اور یشتری سے لیشتری تمرین رقم اربع مشک نمبر چار ہاتق حمسلطن لام المر لامی امر کی پانچ مثالیں پانچ مثالیں بیان کیجیے جمل مفیدہ جملۂ مفیدہ میں یعنی جملہ مفیدہ میں لام امر کو استعمال کیجیے اور اس طرح کی پانچ مثالیں لائیے مثال کے طور پہ لینا معن چاہیے کہ ہم اکٹھے کھائیں لیا کا اسلام آباد غدن چاہیے کہ تمہارا بھائی کل اسلام آباد چلا جائے لی یجلسنا هنا چاہیے کہ وہ سب عورتیں یہاں بیٹھیں لی ادخولوا في الفصل ولیکراؤ کتبهم چاہیے کہ وہ کلاس میں داخل ہوں اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کتابیں پڑھیں لنا ندخل في المسجد ولنعبد ربنا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں داخل ہوں اور ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ سبق اندرست سے پہلے گزر چکا ہے کہ آپ نے پڑھا لناہیتا لائ کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں داخلتا جو داخل ہوتا ہے فعل مخاطب پر فعل حاضر پر وہ جیسا کہ یا احمد لا تلعب فی اے احمد کلاس میں مت کھیلو یا اخوان اے بھائیو لا تل ابو الامت قبل قبل واقعی تم ایک بجے سے پہلے میس نہ جاؤ یا آمین تا تجلیسی ہونا اے تو تہاں نہ بیٹھ تم یہاں نہ بیٹھو یا خا لا تو نہ اے بہنوں تم کھڑکیاں نہ کھولو کھولو لاہیا یا جسے اردو زبان کے تلفظ میں کہیں گے لائے نہیں اور لائے نہیں داخل ہوتا ہے علا فعل اللہ فلغب فعل غائب پر بھی نحو جیسا کہ لا یخ من احاطہ ان میں سے کوئی کلاس سے نہ نکلے نمبر ایک عزبت بکلی الفعل آتی آنے والے افعال کو شکل سے ضبط کیجئے انہیں کوئی شکل دیجیے ان پہ حرکات لگا کے بادہ لنتی لائے نہیں کے بعد لائے نہیں کے بعد آنے والے فیلوں کو حرکات لگائیے فیما یلی جو نیچے مندرجہ ذیل میں عبارتیں آ رہی ہیں جملے آ رہے ہیں لا فی اثناء الدرس تم میں سے کوئی کلاس میں سبق کے دوران داخل نہ ہو لا کمبا وا تم میں سے کوئی کسی کو نہ مارے لا, لا الجام آتا ملا کے پڑھیں گے لا تدخل یونیورسٹی میں کوئی ٹیکسی داخل نہ ہو لا لاحت بےغیر بدر ریسی استاد کی اجازت کے بغیر بورڈ پر کوئی نہ لکھے ترجمہ اس کا بالکل اخیر سے ہوگا الٹ استاد کی اجازت کے بغیر بورڈ پر کوئی نہ لکھے لاق تب ات اللہ ملا کے پڑھیں گے لاق تب اللہ طلبہ سرخ روشنائی سے جوابات نہ لکھیں لاحد احدم بشما کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے لا یا خود احد اللہ خارج المتبتی ملا کے پڑھیں گے لا كوحدال بج اللہ خارج المكباتی کوئی رسالے لائبریری سے باہر لے كر نہ جائے خارج المکتبہ تھی سے باہر لا يسخر احد من احد کوئی کسی سے مضاق نہ کرے لا يسبب احدكم اخاہ المسلمہ تم میں سے کوئی اپنی مسلمان بھائی کو گالی نہ دے لا ينس احد جواد سفره نسی ینسا ینسا سے لا کی وجہ سے رہ جائے گا لا ينس کوئی اپنا پاسپورٹ نہ بھولے لا يکلی احد فی المستقبلی کوئی مجھ سے آئندہ نہ کہے ینی نسیت الکتاب او الدفتر کہ میں کتاب بھول گیا ہوں یا کاپی گھر بھولا یا ہوں یعنی آئندہ مجھے یہ سننا نہ پڑے علی بری عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسافر المرأۃ ملاکے پڑیں گے لا تسافر المرأۃ ثلاثه ایام الا مع ذی محرم عورت 3 دن سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ ذی محرم یعنی حرمت والے حرمت کے رشتے والے کے ساتھ محرم ایک اسطلاح ہے جس کا سب کو پتا ہے بگر محرم کے ساتھ آن نبی حریلت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال لا یمنع جارن جارہو ان یغرز خشبہو فی جدارہی کوئی پروسی اپنے پروسی کو نہ روکے یہ کہ وہ اپنی لکڑی گاڑے اس کی دیوار میں یعنی ایک مکان بنا ہوا ہے اس کے ساتھ مثال کے طور پر خالی پلاٹ ہے اس نے اب چھت ڈالنی ہے تو چھت ڈالنے کے لیے شہتی جو شہتیر جو شتیر ہوتا ہے گڈر وغیرہ وہ ظاہر ہے دوسرے کی جو پہلے مکان بنا ہوا ہے اس کے مکان کی دیوار میں اس نے داخل کرنا ہوتا ہے تو فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس سے نہ روکے کو شتیر وغیرہ اس کی دیوار میں داخل کرے گارے نمبر دو اماما کل جمل فیما یا اتیفے مدار جو نیچے جملے آ رہے ہیں ان میں سے ہر جملے کے سامنے ایک فیلے مدارے ہے راہ فل فراغ کم بلن اس کو خالی جگہ ہمیں رکھیے استعمال کیجئے کہ اس سے پہلے لائے نہ آ رہا ہو اس سے پہلے لائے جا رہا ہو مسبوک تم میں سے کوئی راستے میں نہ بیٹھے یفتافت احد باب الفصلی کوئی کلاس روم کا دروازہ نہ کھولے قبل جرسو قبل اس کے, کے گھنٹی بجے گھنٹی بجنے سے پہلے کوئی کلاس کا دروازہ نہ کھلے یزور اس سے پہلے لائے نہیں آئے گا تو لا یزور ہو جائے گا اکٹھے ہونے کی وجہ سے واؤ کو ڈراپ کر دیں گے ہدف کر دیں گے چنانچے یوں استعمال کریں گے لا یز یوم ملا کے پڑھیں گے لا یور یوما دن آج مجھ سے کوئی ملاقات کے لیے نہ آئے زارا یزور کسی کی وزٹ کے لیے جانا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا یا نامو لا نام اور پھر ہو جائے گا لا نم احد الفصل کوئی کلاس میں نہ سوئے سوے لا يبقا ہو جائے گا لاحد آخری پیریڈ کے بعد کوئی کلاس میں نہ رہے یجلس لا یجلس الادلس الواد الدو ال کی جمع الادو عیادت کرنا تیمارداری کرنا بیمار پرسی کرنا ال اور اس کی جمع الاد لاس الاد ملا کے پڑیں گے مریض کے پاس نہ بیٹھیں اخ من ربع ایسا آتین گھنٹے کے چوتھائی حصے سے زیادہ گھنٹے کا چوتھائی حصہ یعنی پندرہ منٹ پندرہ منٹ سے زیادہ بیمار پرسی کرنے والے بیمار کے پاس نہ بیٹھیں یا خلو اور یخ رجونا دونوں کو استعمال کرنا ہے اس جملے میں لائے نہیں اس سے پہلے لگا کے لا ملا کے پڑھیں گے لا خلط الطلاب کا اتل امتحانی قبل سات ساب آتی طلبہ داخل نہ ہو امتحان ہال میں ایگزامینیشن ہال میں سات بجے سے پہلے آگے وا اور لا یخرجو رجو سے سے, سے مذاق نہ کرے یورفا او لا یرفا احد الدی کوئی اپنی آواز مسجد میں بلند نہ کرے اونچی نہ کرے یعنی اونچی آواز سے نہ بولے اب والی بات تو جب اس سے پہلے آئے گا لائے نہیں لگا کے تو کہیں گے لا تکتب التالبات ملا کے پڑھیں گے لا تکتب التالبات اسماعہن فی تفاتر الاجابتی تالبات اپنے نام نہ نا لکھیں جواب کی کاپیوں میں آنسر شیٹس میں آنسر شیٹ پہ اپنے نام نہ نا لکھیں تمرین رقم ثلاثہ مشکل نمبر تین ہاتھی ثلاثہ تا امثلتن لی لنناہیت الداخلتی علا فعل الغائبی تین مثالیں لائیے لائے نہیں کی داخل ہو رہا ہو فیلِ غائب پر مثال کے دور پر ہم کہہ سکتے ہیں لا يدخل احدن فی غرفتی کوئی میرے کمرے میں داخل نہ ہو اسی طرح لا يخرج احدن من هادہ الغرفتی کوئی اس کمرے سے باہر نہ نکلے اسی طرح لا تکتب احتاکن علی السبورتی دھڑکیوں کو مخاطب ہو کے کہا جا سکتا ہے لا تکتب احتاکن علیہ السبورتی تم میں سے کوئی اس بورڈ پر نہ لکھے والے چار حروف ہیں یعنی حروفارے کہہ لیجئے انہوں نے کہا ہے وہ چار ہیں واہیا اور وہ لم کمافی کو شفت کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک زبان اور دو ہون لم ما ابھی تک نہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ماں آپ پریشان نہ ہوں یقید اللہ ہمارے ساتھ ہے لام العمر کمافی کو لالا فل ین ذر گے فل ین ذر انسان تو چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف یعنی انسان اپنے کھانے پہ غور کرے ہاتھی اور باجم من کا اپنی طرف سے انشا انشاونش و انشاء خود بنانا ذہن سے خود تخلیق کرنا اپنی انشاء سے اپنے ذاتی مضمون میں چار جملے پیش کیجیے تحویک حرفا منحا حرف واحدا ہر ایک ان میں سے مشتمل ہو ایک حرف پر جو ایک فیل کو جسم دیتا ہو ایک فیل کو جسم دینے والے حروف یعنی کچھ حروف آگے یہ بتانا چاہتے ہیں جو دو حروف کو جزم دیتے ہیں جنہیں حروف شرط کہا جاتا ہے جیسے ان تزہ ازہب یہ والے جو چار حروف ہیں یہ ایک فیل کو حالت جزم میں لاتے ہیں اب چار مثالیں لم کی مثال آپ کہہ لیجئے الم تزہ الى المدرا اليوم کیا آج تم سکول نہیں گئے لمہ اسی کے جواب میں کہا جا سکتا ہے لما از ہب عید میں ابھی تک سکول نہیں گیا لن نہیں لاتا جلس ہونا تم یہاں نہ بیٹھو لام المر لام امر کی مثال لیا جلس تم میں سے ہر ایک لیا جلس کل واحد منكم چاہیے کہ ہر ایک تم میں سے بیٹھے فلفسلی کلاس میں بیٹھا رہے قبلا این یخر مدر رسو قبل اس کے کہ استاد کلاس سے باہر نکلے اکرا مرتن اخرا تفہم ہو تم اس کو دوبارہ پڑھو سمجھ جاؤ گے ایک را تو پڑھ اس کو دوسری دفعہ تفہم ہو. تو سمجھ جائے گا اس کو ہونا یہاں تفہم مجزومن تف ہم حالت جزم میں ہے لے انا جوابا واقع جواب لطلبی. اس لیے کہ وہ جواب بن کر واقع ہوا ہے ایک طلب کی طلب یعنی ڈیمانڈ کرنا کسی سے طلب کرنا خواہش کرنا چنانچہ قاعدہ کیا بنا ادا واقع المدار و جواب الطلبی جب واقع ہو مدار جواب بن کر کسی طلب کی کسی طلب کا جو اس کو جذم دی جائے گی امین طلبی اور طلب کی قسموں میں سے المر و نہل امر ہے اور فیل نہیں ہے یعنی جب کوئی فعل جواب امر بن کر یا جواب نہیں بن کر استعمال ہو رہا ہو تو وہ حالت جزم میں ہوگا اے ام الحبو جیسا کہ اے ام المل الصالحن تد ہل الجن علاقے پڑھیں گے اعمال امالاً صالحاً تدخل الجنتاً تم نیک کام کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے لا تقسل تنجح تم سستی نہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے تم سستی نہ کرو کامیاب ہو گے این جواب الطلبی جواب طلب کو متعین کیجئے فی کل جملت مما یعطی نیچے آنے والے ہر جملے میں وضبطو بشکل اور اس پر حرکات بھی لگائیے اجلس نسمع الاخبارا علاقے پڑھیں گے اجلس نسمع الاخبارا نسمع الاخبارا اور بعد میں نسمائی بنا ملا کر پڑھنے کے لیے یہ جواب طلب ہے تم بیٹھو ہم خبریں سنیں کف نقرہ حادل اعلان چھہر جاؤ ہم یہ اعلان پڑھ لیں تو نقرہ یہاں جواب طلب ہے زرنی ازر کا تو میرے پاس آ یعنی تو مجھ سے ملاقات کر میں تم سے ملاقات کروں گا تو میرے پاس آؤ میں تمہارے پاس آؤں گا ملاقات کرنے کے لیے ازر یہاں جواب طلب ہے تعال الاسو کی او بازار چلے نذہب جواب طلب ہے تنجہ محنت کرو کامیاب ہو جاؤ گے تن جہ جواب طلب ہے لا شرک باللہ تد خل الجنت ملا کے پڑیں گے لاتو شرک باللہ تد خل الجنت اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو تن اوپر جواب طلب ہے اور تدخل نمبر چھ میں جواب طلب ہے پھر تنزیلی قرآن پاک میں ہے وقال ربنی اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارو پھر ہوگا جواب طلب استجب لکم. میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا کالم موسا علیہ السلام اللہ تعالی موسا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فرمایا اللہ تعالی سے کہا موسا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی. یوں ربی انظر ربی میرے رب اری نی تو مجھے دکھا یعنی تو مجھے اپنا آپ دکھا انظر ضرور کا میں تجھے دیکھوں تو آر یہ فر امر ہے اور انظر جواب امر ہے یا جواب طلب کما فی سورت العراف جیسا کہ سور آراف میں آیا ہے نمبر نو فی حدیث نے عباس رضی اللہ عنہماح احفظ اللہ, اللہ. یا پڑیں گے احفظ اللہ تو اللہ کی حفاظت کر اللہ کی دیکھ بھال کر یعنی اللہ کو یاد رکھ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے گا یعنی تو اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ وہ تجھے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا تیری حفاظت فرمائے گا احفظ اللہ تجد ہو تو جاہا کا اسی کے آگے پھر تشریح دوسرے الفاظ میں کی اللہ کی حفاظت کرو یا اللہ کو یاد رکھو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے تو تجاہ کا تجاہ اپنے سامنے اماما کا کے معنی میں نمبر دو اکبل کل جملت ممہ یعطی بالفعل المکتوبی اماما ہا نمبر دو اکبل کل جملت ممہ یعطی بالفعل المکتوبی اماما ہا نیچے آنے والے جملوں میں سے ہر جملے کو مکمل کیجئے اس فعل کے ساتھ جو اس جملے کے سامنے لکھا ہوا ہے کف کتابا اشتری اشتری یہاں اس جملے کے سامنے لکھا ہوا ہے اور ہم نے اشتری کے ساتھ اس جملے کو مکمل کرنا ہے کف ٹہر جاؤ رک جاؤ میں کتاب خرید لوں چنچے اشتری سے ہو جائے گا اشتری کتاب حالت جزم میں فل مدارے کے آخر سے حرف علت گر جاتا ہے کف یہ فل امر ہے اور جواب امر ہوگا اشتری جواب امر حالت جزم میں ہوتا ہے اس لیے یا آخر سے گر جائے گی چنانچہ اشتری کی بجائے کہیں گے کف کہ اشتری کتاب تعال تا او اکول الق اکولو کی بجائے ہو جائے گا اقول اور پھر اکل تا اکل او میں تمہیں کچھ کہوں ابحس کتابی کتاب فلمتباتی اس کتاب کو لائبریریوں میں تلاش کرو تاجد کی بجائے استعمال کریں گے تجدید تم اس کو پالو گے جی تمہیں وہ مل جائے گی اس المدرسہ ملا کے پڑیں گے اس المدرہ انہادی یش ہا کی بجائے یشرحا استاد سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھو سوال کرو وہ اس کی تشریح کر دے گا اد اللہ یس تجیب کی بجائے یس تجیب حالت جزم میں یا گر جائے گی یس رہ جائے گا اد اللہ یس تجب اللہ سے دعا کرو وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا نمبر تین ہاتھی سلاثل بستی تین مثالیں پیش کیجیے کی بستل جو طلب یعنی فل امر یا فل نہیں کی وجہ سے ہو تین مثالیں مثال کے طور پہ یہاں بیٹھو ہم کھانا کھائیں اسی طرح مسجد مسجد یر ون کا رب کا یور وجہ بجائے ون تب کا مسجد جاؤ تمہارا رب تم سے قبول فرمائے گا افسوس کا اظہار کرنے کو ندبا کہا جاتا ہے آنے والی مثالوں پہ غور کیجئے. افسوس کا پریشانی کا غمی کا اظہار کرنے کی مثالیں ہیں واق مل اور کو مکمل کیجئے. رأسی سا. میرا سر کیجیے کسی کے ہاتھ کو چوٹ لگی اس نے کیا پکارا واہ یادا کیا معنی ہوگا ہے میرا ہاتھ گیا بطنی وا بتنا کسی کے پیٹ میں درد ہوا تو بے ساختہ اس کی زبان سے کیا نکلے گا وا بتنا ہے میرا پیٹ کل بھی دل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دل میں تکلیف ہوئی تو کیا کہا جائے گا اسی طرز پہ واہ کل با زہری وا زہرا سنا رجلی آہ آہن و رجلا آہ آن اسم ویلن مدارے ان بیمانجہ او آہ کو اسم فیل کہتے ہیں ہے تو یہ اسم لیکن یہ فیل مدارے کے معنی میں ہے اس کا معنی ہوگا اتوجہ اَََ کہتے ہیں تکلیف کو درد کو میں درد محسوس کر رہا ہوں مبرین یہ کسرے پر مبری ہوتا ہے یعنی اس کے آخر میں ہمیشہ زیر ہی آتی ہے اور ضمیر ہُیر مستطر و تقدیر ہُن اور اس کا فائل ضمیر مستطر ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے وجوبً لازما تقدیر اس کی اصل عبارت ہوگی انا تماری نام متن عام مشقیں ہاتھ جمع الکلماتل آتی آنے والے الفاظ کی جمع لائیے وفدن وفود بھی استعمال ہوتی ہے اور بھی جارن پروسی جدرن بھی ہوتی ہے اس کی جمع اور بھی شفاتن ہونٹ اس کی جمع استعمال ہوتی ہے شفاہن بعض جمع مکسر میں گولتا ہاتھ سے بدل جاتی ہے جس طرح شاہتن کی جمع شاہن شفاتن کی جمع شفاہن مریض کی جمع مروا بھی استعمال ہوتی ہے مریضون بھی ہاتھ مفرد مفرت آتیتی کی آتی آنے والے اسموں کا مفرد یعنی واحد پیش کیجیے لائیے کا مفرد ہے جوابن قداما قدیمن الطلاب اللہ اولڈ اسٹوڈینٹس قدامہ قدیمن کی جمع اواد کی جمع اور آئدن یہاں ہے آدہ یعودو سے جس کا بنا لوٹنا بھی ہوتا ہے اور کرنا بھی آدھا ہو آدھا کا مصدر استعمال ہو یا تو اس کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹنا اور آدھا کا استعمال یا لوٹنا آدھا کرنا, بیمار پورسی کرنا تو اس کی جمع ہے تو کا واحد آئدن ہاتھی مدارتی آنے والے پیش کیجیے لابیسا یل بسو کا یہ من کی پرشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کے آگے من لکھ دیا کہ یہ من کی پرشن کے بغیر استعمال نہیں ہوتا ساخیرہ من ہو ساخیرہ کے بعد من آتا ہے غارا سا یا غریزو گارنا حاضینہ یا حزانو پریشان ہونا اشراکہ بلا اشراک کے ساتھ بے زربی کی پراپوزیشن استعمال ہوتی ہے شفی یان العت یانی شفای یان یہ اسی سے شفاطن سے یعنی ہونٹوں کے ساتھ مطلب یہ ہے زبانی شفای زبانی نیچے آنے والی دونوں مشقوں کو زبانی طور پہ یعنی کیا جائے حل کیا جائے مشقوں کا اجرا کرنا یعنی مشقوں کا حل کرنا اس کی پریکٹس کرنا یقول طالب الزمیلی ہی طالب علم طالب علم اپنے کلاس فیلو سے کہے کا کا علم سے کہے کسی دوسرے اسٹوڈینٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس میں تین انوالو ہو جائیں گے ارے ہی اس کو اپنی کاپی دکھاؤ یعنی یہ گفتگو تین طلبہ کے درمیان ہوگی کسی ایک تو دو بات کرنے والے ہوں گے اور تیسرا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوگا ارے ہی دفتر کا اس کو اپنی کاپی دکھاؤ ارے ہی ساعتا ارے ہی